کسی شخص پر کتنا علم دن سیکھنا واجب ہے کس حد تک وہ سیکھے تو واجب ادا ہو گیا علم دن سیکھنے کا طلب العلم فرید مسلم شریف کے حدیث ہے. او علیہ الصلاۃ اسلام علم کا حاصل کرنا سیکھنا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے واجب نہیں فرض ہے اپنی ضروریات کا علم سیکھنا انسان پر مسلمان پر فرض ہے ایک جو فرائض عین ہے فرض عین عبادتیں ہیں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے جس پر حج فرض ہو گیا اس کو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے جس کے جو بالغ ہو گیا اس کو نکاح کے مسائل سیکھنا طلاق کے مسائل سیکھنا اس پہ فرض ہے اور اسی طرح کاروبار کرنے والے کو بے وشرا کے مسائل سیکھنے فرض ہیں لازم ہے اور اسی طرح نوکری کرنے والے کو مشاعرے اور اجارے کے مسائل سیکھنا اس پہ لازم ہے معائنہ حاد قیاس جو جس معاملے میں جہاں کی کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ اس کے حق میں سیکھنا لازم ہے ارکان اسلام جو بنیادی ارکان اسلام ہیں ان کا سیکھنا تو بہرحال ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے واللہ تعالیٰ علام